محمد بنسلی کریم اللہ سے بارک و تعالیٰ نے انسان کو مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور یہاں بھیجنے کا مقصد اس کا ہے کہ آخر کی دائمی زندگی کے لیے تیار ہو جائے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدائش کے بعد جنس میں رکھا گیا اور ان کو اس بات کو دکھایا گیا کہ اصلی ان کے رہنے کی جگہ اصلی زندگی گزارنے کی جگہ یہ ہے لیکن وہاں کا قیام جو ہے وہ اکاروی تھا اور بعد آزمائش کے پھر فیصلہ ہونا تھا آزمائش سری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ ہر چیز کو اللہ تباروں کا تعالیٰ ایک تدبیر سے انجام فرماتا فرماتا ہے ایک ترتیب اور ایک, ایک ترتیب تر تر ایک نظام ہے کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام ضلع السلام کو سفر کرنا چاہا تو اللہ اسلام جا کے سرد کی کہ یا اللہ تبارک کا تعالیٰ آپ ایسا کام میرے ذمہ لگا رہے ہیں کہ سارے دنیا کے انسان ہر وقت ہی مجھے برا بلا کہہ رہے ہوں گے تو ان کو بتایا کہ نہیں یہ کیسی ترتیب سے یہ بات انجام پائے گی کسی کا چیری طرف دھیان ہی نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں کہتا کہ ادرائیل اس سامنے آ کے آدمی کو مار دیا جی. کہتے بخار ہوا تھا مر گیا ہارٹ اٹیک ہوا تھا مر گیا آدمی نے گولی ماری مر گیا حالانکہ موت اس وقت تک واقعہ نہیں ہوتی جس وقت آتا اس وقت تک آ کر روح نکالنے والا فرشتہ آدمی فرو انہیں نکال دیا اس وقت تک موت واقع نہیں ہوتی لگے ترتیب ایسے بنائی گئی تو اللہ تبار کے سارے کام ترتیب اور نظم و ضبط کہتے تھے انسان سے سے پہلے تو خطار سرد ہوئی اور اس کے نتیجے میں زمین پر آنا پڑا وہ کہہ ہی نہ سکے کہ آپ نے میں زمین پر بھیجا کہ آپ نے خود اپنے لیے زمین پر جانے کا سامان پیدا کیا زمین پر آئے آدے بڑے شام کا قد کتنا تھا جیسے جا کے ساٹھ ہاتھ نوے فٹ نوے فٹ نوے فٹ قد پندرہ فٹ قدم پینتالیس مل رفتار گھنٹے میں پینتالیس مل کتنے کلو بنے گے جی؟ بہتر کلومیٹر میٹر بہتر کلو میٹر رفتار اور دوڑیں تو دوڑنے کی رفتار دو سو امیل ہیلی کاپٹر کی رفتار دوڑنے اور ڈرائسن میں قدم رکھ کر اس کو طے کریں کتنا گراسن کتنا گہرا ہے بہت بہت تو سٹھٹھ فٹ ہو تو نئے فٹبل آدمی سے گزرنے کا کیا تک نہیں تو نئے فٹبل آدمی قدم سنا تھی کیا تک نہیں ہماری صبح کی تعریف ہو رہی تھی اس میں حدیث شریف آئی کہ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے چل کر ایک ہزار پیدل حاج کیے فراغ ایک دوسری حدیث لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہندوستان سے چل کر چالیس پیدل حاج کیے پروفیسر صاحبان تو بڑے تنقیدی ہوتے ہیں عجیب بات ہے نو سو بیس سال آدم ہر سامان کی عمر ہے اور ایک ہزار آج پیدل کیے ہیں تو سال میں تو آدمی پیدل چلتا تک وہ آدمی پہنچتے نہیں ہے وہاں پہ ہزار سال عمر ہے تو, تو, تو پر رضی کہتے ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں جی آج اسے اعتبار نوز بلّہ کا ابل اعتبار نہیں ہے اب یہ کوئی ماننے کی بات ہے نو سو بیس سال آدمی کی عمر ہے اور ایک ہزار سال اس نے آج کر لی ہے اور وہ بھی پیدل اور دیکھو دوسری عدیث میں کہہ رہے ہیں چالیس پیدا کر دیے تو نظم ہے ایک بھی عدیظ ہے دوسری عدیب تو ہمیں ایسی باتیں لکھ کر بیتباری پیدا کر دیتے ہیں عام آدمی کو بچاروں کو تو پڑھنے کا اتنا حل علم ہونے کا علم کا موقع نہیں ملا ہوتا کہ اس بات کو جانے سمجھیں تعلیم خاطر میں نے کہا بار ہو گیا اس وقت کر دو ہم آپ بیٹھے نہیں کچھ آپ کو بات اس یہ دیکھیں آدم اللہ شام میں نئے فٹ قد تھا پندرہ فٹ قدم تھا ان کا فٹ پیر تھا وہ جی؟ سارے میں نے کیلکولیشن کر کے کی بتایا کہ دو قدم اتنا فاصلہ تھا اور ایک گھنٹے آخر نتیجہ نے کہا کہ گھنٹے گرفتار رفتار میل تھی لوٹنے گرفتار رفتار دو سو میل کوئی آدمی چھ گھنٹے پینتالیس مل رفتار سفر کرے تو روزانہ کتنا ہو گیا تین سو کے قریب تو پہنچا جی تین سو کے قریب پہنچا کہ یہاں سے لاہور تک رہے تو ایک دن کا سفر اس طرح کا سفر ہوتا دس دن میں پہنچ جاتا ہے سرندیپ چل کر سری لنکا میں دس پہنچ جاتا ہے آدم علیہ السلام سری لنکا پر اترے پر ہیں آج وہاں پر ایک پہاڑی ہے اس کا نام کویادم ہے اور اس پہاڑی پر ایک پتھر پر قدم کا نشان بھی ہے کہ وہاں پر مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے وغیرہ نے کہا رفتار تو نہیں ہو سکتی لیکن بارہ ایک ہزار ہے دوسرے میں چالیس حاج کا مسئلہ یہ ہے کیا حاج حج کی دو قسمیں ہیں ایک حاجی اکبر ایک حاجی اثبر حاجی اکبر ہے جو جو الحجہ کے مہینے میں ابھی ہوگا اور حاجی عمرہ ہے وہ ہر وقت ہو سکتا ہے چالیس انہوں نے حج کیا ہے پیلٹ چلتے ہوئے اور پھر اس میں عمرے کرتے رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ بکنا گئے چھ مہینے میں پر کیا ہے ایک حج کیا ہے تو چھ مہینے میں جو ہے تو آدمی آیا ہزار عمرے نہیں پورے کر سکتا ہاں ٹھیک ہے جی تو ایک آدمی چالیس حج کا کہہ رہی تو حج, حج, حج کا کہہ رہی اور دوسری ہزار حج کا کہہ رہی ہے تو حج عمرہ دونوں کو شمار کر رہی ہے اس کو لما کہتے تکلیف یعنی دونوں کو اکٹھا کر کے بیان کرنے کے دونوں درست ہیں کیسے درست ہیں تو تمہاری شرح پرویزی بیچاروں کو آتا نہیں ہے جاتے ہیں جب جاتے ہیں خود مستق کر سکیں پھر لوگوں کا مصیبت یہ تھی پوچھتے نہیں ہیں پوچھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ یہ کہیں آر اور شرم آر شرم ہوگی شرم ہوگی اور آر ہوگی لوگ کہیں گے اس نہیں ہے ایوب خان کے زمانے میں خان کو سمٹ گئے اور سے کہا مولوی ساری تشریح غلط کر رہے ہیں چودہ ہزار نوزلا تشریح کرتے رہے ہیں ایسے تشریح ہمارے پاس خیر ایوب خان کرا کہ ان پڑھ تھا تو عجیب بے چارے کو کیا پتہ ہوتا وہ بھی انپڑھ آدمی تھا اور ان کے چکر میں آ گیا آپ اللہ ہمارے کا یا اس کو کیسے سمجھائیں اقتظار کا وہ بندوق کا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اقتدار کا جنڈا بھی ہاتھ میں اور ساتھ دیا تو قوم کے وہ خریدے ہوئے ٹیکسوں سے بندوق بھی اس کے ہاتھ میں جیسا پنجاب میں کوئی پٹھان جا کر چوکیدار ہو کسی چودھری کے ہاتھ کارخانہ دارے کے ہاں اور ساری چیزوں پر قبضہ کر لے اپنی بندوق کے زور سے ان کو نکال ہوں فوج والوں کو تو یہ آلو پہ انہوں نے ایسے کہا کہ اس طرح کرو کہ عرب کے علماء بلاؤ بلاؤ ساری دنیا کو لما بلاؤ اور یہ لوگ اپنا موقف پیش کرے اگر باقی لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے تو سب چلو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم پیشتے صرف نہیں ہیں باقی لوگ تو عرب علماء کو بلایا تو ان کے لوگوں کو خلیفہ ابو رکیمیں کو ہوتا تھا مروگے سر خلیفہ ابزیم کو بلایا اور دو چار کو بلایا انجوٹ کا تقریر کی تو عرب علماء نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو لائے ہیں جن کو عربی الفاظ کے ماں نہیں آتے ایسے لوگوں کو آپ لائیں بھی الفاظ کے معنی نہیں آتے ان کو اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے یہ علما ہیں اور یہ ہی آپ کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ ہی آپ کے لیے قانون عائد بنا رہے ہیں فور علماء نے کہا جی ایسی بات نہیں ہے یہ کچھ کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے کوئی اردو پڑھا ہوا ہے کوئی کس نے پی ہے کوئی انگریزی میں کوئی کس میں اور انہوں نے آ کر دیا تو دین کی تشریح کر لی اور ایک نظام بنا کر آدمی کو دے دی ہم کیا کریں تو کچھ وہ جو کچھ کر چکا تھا ایوب خان جو گوں کھا چکا تھا تو, تو اس نے کھا لیا باقی تھے پھر اس نے صبر کر لیا اور میں امریکہ نے سے گوں کھانے پر لگایا تھا اس کو کہ بس اور مشرق کو پیچھے چھوڑ رہا بعد میں ہمارے بزرگوں میں کسی نے خواب میں دیکھا ہے ایوب خان کو تو اس نے کہا آگے میں جلد آؤ. کہ کس بات پر پاکستان میں آئلی قوانین نافذ کرنے کی وجہ سے آج میں چل رہا ہوں کیا بات کر رہے تھے نہ ہمارا دوسرا تھا ہو گیا نا مسئلہ حال ہو گیا مسئلہ اور زندگی گزارنے کو کہا کہ زندگی یہاں کی جو گزارنی ہے نا یہ زندگی یہاں کی گزارنی ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے یہ اس جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہاں اللہ تعالی کی رحمت وسیع ہے ایسا طرز زندگی تو وہ دیں گے تو اس پر چلے دنیا کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ کامیاب ہو. یہ دنیا کی زندگی کہتے ہیں اور اس دن سب سے زیادہ کامیاب ہے لیکن وہ شاسی مقصود حاصل ہوگا کیسے مقصود آخر کی کامیابی ہے وہ حاصل ہوگا لیکن اللہ تبارک الگ نظام زندگی اللہ تبارک کو اور نظام, نظام زندگی تو ایسا کامیاب نظام ہے کہ اس سے دنیا بھی بہترین طریقے پر بنتی ہے اور آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے عزت عزت اللہ دلیل کے ساتھ ہے ایک دہریا کا مناظرہ ہوا اور دہریا اس بات پردہ پڑتا اللہ نہیں ہے اور دلی عدل آدمی کی جو تاریخیں ہیں تقریریں ہیں بہت کم رہ گئی ہے کیونکہ اس کے بعد بہت طویل اور سب بنی مجھے دور گزرا اور اس نے وہ اتنا ان کے مخالفت تھے کہ ان کے کسی چیز کو موجود رہنا نہیں دے رہے تھے تو یہ بار واقعی تاریخی بات گزری ہوئی ہے جو ان کا باتیں باقی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات بڑے اہم اہم باتوں کو ایک جملے میں فیصلہ کیے ہوئے ایک جملے میں فیصلہ وہ بعض اوقات مخالفین لوگ یہ تھے عجیب عجیب انتحان لیتے تھے ایک آدمی نے کہا کہ ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کون سے جانور جو ہے دیتے ہیں کون سے بچے دیتے ہیں وہ کیا جملے بناؤ جو آپ جن کے کان اندر کو ہیں اڑنے دیتے ہیں جن کے کان باہر کو بچے دیتے ہیں پہرا تو ہے کل میں اندر کے باہر نہیں نکلے اس کہ آج کی بائلو جی کو والوں کہ ان کا لکھا ہوا اچھی ریسرچ کے اس کے بعد سول ہے کہ یہ آج بڑا جلدی اس دیر صرف نے کہا کہ دیکھا ایسی بات ہے کہ اگر خدا بھی جو ہے تو کہتا ہے تو تب بھی مجھے جو زندگی اسلام نے دی تو بہت زبردست منظم کامیاب زندگی ہے ہر لحاظ سے بہت منظم کامیاب زندگی ہے اور اگر آخرت میں خود جیسے تو کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے تو میرا تو آخرت میں کو ناخرت کا کوئی نقصان ہوا نہ کوئی دنیا کا نقصان ہوئی. دنیا میں شدہ رہا اچھا رہا اور اللہ ہے اور آخرت ہے انشاءاللہ ہے جیسے کہ ہونے والی ہے تو, تو تباہ برباد ہی ہوا <تصفح> تو, تو خسارے خزارے میں رہا مجھے تو ناخرت کا خزارہ ہوا نہ دنیا کا خزارہ ہوا اور تجھے تو دنیا کے سارے کے آسان تو ضرور ہی گیا ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے کا سے مسلمان ہوئے تھے تو ان کا جذبہ تھا کہ ان کا باقی خاندانی مسلمان ہو تو ایک یہاں کا دینی وکیل ہوتا تھا اس کا جذبہ ہوا کہ یہ مسلمان ہو تو پہلے تو اس, اس وکیل سے میرا ایک فری کیس کروایا باقی اس کا دینی نے میرا کیا تھا فری کیا ایک خیر بڑے استاد ہوتے ہیں اس سے میرا تارہ پیدا کر دیا بعد میں انہوں نے احسان کیا کہ ہمارے برفزاروں میں سے یہاں جج ہو کر آتے رہے تو جو کیش ہے میرے پاس سفارش کے لیے پہنچ جاتا کہ جج صاحب کے پاس سفارش کی ہوتی ہے اس اسے کیش میرا فریقے پاس کہ ڈاکٹر صاحب اس کو دعوت دینی چاہیے کھانے کی دعوت کی میں گیا وہاں پر تو دعوت دینے کے اصول ہوتا ہے کہ دشمنوں کی دشمخالف ایسا وار کرو اس وار کے نتیجے میں اس کی اوسو واق خطاؤں اس کے پریشان اس اسے عقل چکرانے لگے تو حضرت منظرے کا یہ وار جو تھا اس کا عقل کو چکرانے کے لیے تھا کہ مجھے تو کوئی نقصان ہوا نہ گیا تباہ ہوا ہوا ڈاکٹر صاحب ناطے پکے پر پروتوا کا سنگھ لطیفہ ہوا اور ناطے ڈمل لطیفہ شیواجی یاد ہر ڈاکٹر ہمارے دین صاحب ایک تھے خطیب یونیورسٹی کے بڑے مذاہر آدمی تھے بخشے کبھی کبھی یاد آ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس طرح طرح تنگی کی رہنے والے تھے تو نے کہا تنگی میں ہمارے علاقے کا ناطے دم تھا تو وہ بڑھا گیا پھر اس نے کہا یا آپ دفعہ کرو فضول باتیں ساری زندگی فضول گزار لیے آپ جو ہے تو نیکی اختیار کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ خیر ہی جمعے نے کا شروع جمعہ کے دن اس نے کام شروع کیا اور ناد ہو کر مشرق نماز کے لیے آ گئی آگے آ کے ساری تقریر کر رہے تھے جنہیں کی انہوں نے پلسراد کا بیان کرنا شروع کیا انہوں نے کہا دیکھ تو نہ وہ باریک تھے تور نہ تیرل اور وہ نہر تھے آپ نرم دے دے بانے تیرے تھے کہ ایسا وہ پلسراد ایسی جگہ ہے کہ پانی سے زیادہ نرم ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بار سے زیادہ باریک ہے اس پر سے گزرنا ہے تو ناطے ڈیم نے سنا تو اس نے غور و فکر کیا کہنا ہے منصوبہ بندی کرنی ہے بات سنی استادی کی بات تو اس نے کہا نہیں کیا یہ تو ممکن نہیں استاد کیا سڑو سڑو تو بوگائی کھڑو بچے ناتے ہوتے ہو پک تو چادروں سے جھاڑی اور کدے پر رکھی اور دیکھا ناطے تھے بیچ میں گرا اس کو تو گرا ہوئے سمجھو گی سمجھوا جی وہ تو گرا ہوا ہے ہی اس کے بچے کی تو کوئی صورت ہی نہیں جب بچے کی کوئی صورت ہی جائے اپنے مزے کرے حرام کرے تو بات کیا عرض کر رہے تھے جی? جب اس کو میں نے کہا کہ کہلائیں کو اس پر میں نے ازمایا کہ یہ بڑے افسان ہوتے انہوں نے منازع کا طریقہ سیکھا ہوتا ہے پہلے اس نے آتے ہی بات شری کہ اس نے دیر سے آئے تھے آپ کے دیر سے آ گئے جی اور اس نے کہا جی کیا کریں جی آپ کی جماعت کے ایک آدمی نے ہماری ایک جماعت کے آدمی کی سزوکی جو چھین لی تھی تو اس کی زیادہ چھین کا چرا کر لے گیا تھا تو اس میں ہم پھنسے ہوئے تھے جی اس فصلے کو فیصلہ کر رہے تھے تو. پہلے اس نے یہ وار کیا کہ آپ کی جماعت کے لوگ تو سزکیاں چرانا ڈاکے کرنا چوریاں کرنے کر رہے ہیں اور ہمارے مزدور ان پر ظلم ہو رہا ہے مناظرہ سے شروع ایسے کیا تو میں نے کہا جی اس کا تو اس کا تو اس بار کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ جس نے سزوکی چرائی ہے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے جس کی چرائی گئی ہے کہ وہ, پر ہے, ہے. ہے کہ وہ پر ہے یا نہیں ہے یہ تو جدہ بات ہے تو و سرد کی بات ہے جس کے نتیجے کو دیکھا جائے گا کس کی بات آ گیا کس کی بات نہیں کہ اسے نام اور کفر ثابت ہوگا اب ایک آدمی جی اپنے گاڑی جیسے کفر میں ہو تو سزوکی چرانے نہ چرانے پر تو, تو کوئی نام میں داخل نہیں کر سکتا ایک آدمی اللہ کو صحیح نہیں مان رہا ہے پیغمبر کو صحیح نہیں مان رہا ہے اور نہیں چرائی ہے سرائی گئی ہے تو اس سے تو اکبر نہیں ہوا ہے اور ہوئی نا اور سے کہا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب کہہ کہ مسلمان ہی نہیں اور کیا بات ہے, اس بات ہے. اس بات ہی نہیں کی اس کی بیوی کو پتا چلا اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو نہیں میں تو نہیں ہوں بیوی کے خلاف ہو گئی کھانے دعوت پچاس روپئے کا کھانا نہیں کھایا تھا سارے خاندانوں والے تھے دلی بجے سارے آئے تھے کچھ دو سو روپئے کا کھانا نہیں کھایا تھا گھر بیچ مجھوڑنے کا تیار ہو گیا بچارے کا ہنگامہ کھڑا ہو میں نے کہا تھا کہ کچھ دن کے گھر میں ہنگامہ رہنے تھے کہ جب ہنگامے کے بعد پھر آئیں گے تو پھر دوسری بات سے دوسرا راؤنڈ پھر کریں گے پھر کریں گے ان ابھی ان کو کچھ دن پریشان ہونے دیں تو خیر عرض یہ ہے کہ اللہ نے کامیاب زندگی دی ہے تو اس میں وہ فرد کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر مملکتوں کے جنگ اور صلح کے اصول اور تعلقات خارجہ تک ساری چیزوں کو بیان کیے شریف نے ایک فرد کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر یا مجاز سے سخ یا سخل رقم میلے سے بیٹھنے کے طریقے کوائد میں بیان کیے یہاں سے شروع کرتے ہیں قرآن اور جو ہے تو وہاں تک جا کر انتہا ہوتی ہے کہ توبہ کی جیسے آئے تھے جنگ صدا کی ہیں وہاں تک ساری قسم برباد کریں اور کمال کی بات ہے کہ ایک ایک آیت میں جو ایک ایک جملہ آیا ہوا ہے اس کی تشدح میں پھر کتابوں کی کتابوں اور فتح عالمگیری اور فتح اور خانی اور فتح قاضی خان اور شانی کو لے کے تو یہ کمرہ کتابوں سے بڑھ جائے جو اتنے چودہ سو سال کے فیصلے ہوتے رہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی تکلیف کے ایک کامیاب زندگی کا شیڈول بنا کر دیے ہوئے شیڈول کو اب زیادہ فیشن والے کچھ اور نہیں کہا کرتے ہیں کیجول کہا تھا فیشن کیجولا جی ہم پرانے لانگا تو شیڈول ہی کہتے ہیں کش... کیج... تو کیجول آ جی کیجویل جی. کہتے ہیں جی تو بنا کر دیئے ہوئے بغیر مفت کا ایک طریقہ بنا کر دیے ہوئے ہیں مجلس میں بیٹھنے لوٹنے سے لے کر سلام دوسرے کے ساتھ سلام کلام کرنے سے لے کر یاد شروع کر کے وہ جنگ وسلا اور تعلقات خارجہ تعلقات داخلہ کے اصولوں تک بات کی ہوئی کامیاب زندگی کی ترتیب دی ہوئی سچ بات ہے میرے پاس کتاب ہے جس میں نب ہے غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ ہے اس لوگ بھی ہیں مزدور بھی ہیں بیمار بھی ہیں دانشور بھی ہیں فلاسفر بھی ہیں بڑے بڑے قانون دان بھی ہیں اور بڑے بڑے دانا دو لوگ ہیں عجیب وہ پڑھنے کی کتاب اس میں خلاصے کے طور پر نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے تو اس کی کامیاب ترتیب سے مدثر ہو کر مسلمان ہوئے ایک دفعہ برطانیہ کے ایک انجینئر مسلمان ہوا تھا نو عمر لڑکا تھا کوئی نیا فارو ہوا تھا چھبیس سال اٹھائیس سال اس کی عمر ہوگی زیادہ برطانیہ والے تھوڑی بڑے لگتے ہیں سننا ماحول ہے نا تیس سال ہوگی اس کی عمر وہ آئے ہوئے تھے چار مہینے لگانے کے لیے انہوں نے اس کو بھیج دیا یہاں پشاور پشاور میں میرے پاس آ کے تو میں سے کہا چلیں آپ کا تھوڑا سا وقت ہے تو آپ کو بیان کرنے کے لیے لے جاتا ہوں میڈیکل کرتے رضی حال مغرب کے بعد وہاں بیان ہوگا تو اس نے آپ بیان کر لیں تو لباس کو فائدہ ہو جائے اس نے, اس, نے اس نے بیان کیا اس نے بیان کیا اس نے کہا وہ زندگی وہ زندگی جسے ہم تھوک چکے ہیں اسے تم چاہتے ہو ایک تو خیر جب آیا تو اس نے اسلامی لباس میں یہاں تک اس نے پہ مت نہیں ہوئی ساری عمر تحمت پہنی ہے زیادہ میں بھی پہن کر پڑوں نے کہا جس زندگی کو ہم نے تھوکا ہے اس کو تم چاٹ رہے ہو۔ سے ہوملہ بولا تو بدل ساری چیز دوسرا جملہ سے یہ بولا انہوں نے کہا میں تمہاری میں تم سے قتل متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوا ہوں میں تم لوگوں سے قطر متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوا ہوں کہ زندگی میں کوئی کہے یا کوئی عملی زندگی ہے کچھ دیکھا میں تم قدر تم تم سے متاثر ہو کر مسلمان دیا ہوا میں اس گندگی سے تنگ آ مسلمان ہوا میں زندگی گزار رہا ہوں اس میں مسلمان ہوا ہوں میں میں زندگی گزار رہا ہوں کل ہی ہم جو گئے تھے تو ہمارا مسلمان عیسائی برخا مسلمان ہوا ماشاءاللہ اللہ سے انہوں نے بڑا فیم اور تعلق کا ذکر کر دعا نصیب فرمایا انہوں نے کہا میں جو مسلمان ہوا اور پھر برادری سے ارادہ ہو گیا تو برادری والے جو محبت کرتے تھے بڑے چاہتے یاد کرتے کہتے ہیں کہ میرا خالو بیمار ہو گیا تو میں اس کی دیکھنے کے لیے چلا گیا تو اس کا بس آخری وقت تھا پادری بھی آیا ہوا تھا چتان پوری کوشش کرتا ہے کہ آخر میں کفر پر کا خاتمہ ہوتا کہ جہنمی نکلے یہاں سے پادری بھی آیا کے لیے پادری کو پتا چلا کہ پادری کہتے مول صاحب کیسے آئے ہوئے تم نے کہا یہ مولت صاحب بارہ بھتیجا ہے اور مسلمان ہوں گے اس نے بات شروع کر دی اس نے بات شروع کی تو میں عیسائی خاندان کا تھا میں اس پر باتیں پڑی ہوئی تھی تم نے کہا چھوڑ یار باتیں کرتے ہو انجیر میں لکھی ہوں یہ دس باتیں ہیں ان دس باتوں پر کون سب میں سے عمل کرتے ہیں تو عمل کرتے ہیں کون کرتے ہیں دنیا سی کا کوئی آواز میں مجھے بتاؤ تو ہمارے خالی نے کہا اس نے کہ آپ سے پہنچاؤ وہ چیزیں میرا مجھ سے ملنے کے لیے آیا اس کی چاہ کے بعد رات اس کو پریشان کر رہے ہیں عرض یہ انسان کو اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے خبر کو نظر کو چھوڑنا ہے خبر کو لینا ہے تو اور میں نظر سے جس بار کو دیکھ رہے ہیں اس میں کامیابی سمجھ رہے ہیں اس کو جو ہے تو چھوڑنا ہے خبر کو لینا ہے خبر لینی ہے اور زور کی خبر کو لینا ہے ہمارے پدمپری صاحب ہم تلا بیان فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر طارق صاحب نے پدمپری صاحب کا بیان سنایا ہمیں جاتے ہوئے ہو سنایا تھا کہتے ہوئے جاتے ہوئے ہو سنایا تھا تو بزرگوں کے چھوڑے جاری کے لیے بھی آدمی کوئی بات بھی سمجھنے کا سارا توجہ قید بتوجہ فیض نہیں بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک جہاز ہو سمندری اور سفر کر رہا ہوں اور وہ دور دراز سمندر میں ہزاروں میل آگے چلا گیا اور وہاں جہاز کا کپتان کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ دیکھو بھائی ہم سے دو میل دور کے فاصلے پر ایک طوفان جو ہے وہ جہاز کی طرف چل پڑا ہے رفتار تو ہے تیس مل فی گھنٹہ اور طوفان گرفتار ہے سو مل فی گھنٹہ تو اب ہم آگے جائیں تب پھنسے ہوئے ہیں پیچھے جائیں تب پھنسے ہوئے طوفان نے تو آ ہمیں پکڑنا ہے اب نہ آگے جا کر اس سے چھوٹ سکتے ہیں نہ پیچھے جا کر اس سے چھوٹ سکتے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو کی سو مل رفتار ہے ہماری تیس ہے تو چھ گھنٹوں میں پکڑے گا اور آگے جاتے ہیں تو آگے جاتے ہوئے پکڑے گا دو گھنٹوں میں پکڑے گا بار اور میں جو پکڑنا ہے اور پکڑنے کے بعد اس میں جو ہے تو ہمیں جھاڑ کو ڈبونا ہے صاحب سب لوگ جو ہیں دیکھوڑا کہ گاؤں اور سوال کر دو. دے گا پکڑے گا کام میں جو سلسلے میں آدمی ہے کو اٹھایا بیان کے دوران میں اس کو ماروں گا تھپڑ اس کے بعد لوگ جو آئے ہوئے ہیں توشا کر کے چلے جاتے ہیں یو لیش معصوم کی آگ کے لیے خزا خواہ اس پر ٹول سے نگا ارتر کے داخل دی اور دیر سارا گزر گی رکھی اس مری اس مری اس کے سلسلے آنے جانے کی نیت کا شروع کیا تھا نا سپڑے نہ بچ لو کیا بات روک کر رہے تھے آؤس میں جائے تو طوفان آ رہے تھے زیادہ اپنی لائف بیلٹیں باندھ لو کشتیاں جائے تو اس کو کنارے پر لگا دے جی لائف بیلٹیں باندھو باندھ لو کشتی میں بیٹھو گے پھر دیکھ کشتی نے بچا لیا اس سے گرے لائف بیلٹ نے بچا لیا جو بھی کچھ ہوا تو اس میں جو ہے دس دن بار کھڑے ہو کر کہیں اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو کیسے مانیں آؤ آو نہیں بات کریں ہمیں پروف دیں ثابت کر کے اس کو دیں طوفان ہے آپ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں دکھاؤ کبھی ہے طوفان تو زیادہ من چلے ہوئے کہیں کہ ہم آپ سے آپ سارا چارج آپ سے لیتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہو اور ہم جو کسی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اکل کا تقاضا یہ کہ ان دس کو لے کر سمجھ میں ڈبو تاکہ باقی ہزار آدمی کو بچ جائیں یہ اتنے نان کوپریٹر ہوئے کہ ہیں خود بھی اس بات کو نہیں ماننے کسی کو مانتے نہیں دیتے جان پر بھی قبضہ کرنے ہیں یاد کا یہ اصول ہے کیسے کفار کو جنم رسید کرنا ہوتا ہے جو نہ خود اپنے آپ کو بچانے کے ماننا ہے نہ دوسروں کو بچانے کے لیے حمد اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سب کے لازمی ہے کس لائن کے مائر کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیں اگر انہوں آنکھیں بند کر کے مان لیا تو اس کے تجربے کے نتیجے میں اپنے آپ کو نقصان سے اور مشکلات سے نکال کر آ کے کامیاب ہو کر کا نکل جائیں گے اور اگر انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا ہے تو وہ جس وقت تک جس وقت اس بات میں ظاہر ہونا ہے اس وقت ظاہر ہوگی سارے رسائی میں پڑیں گے ایک لطیفے دھیان کرتے تھے بڑا کیسے کہ آدمی کینچوا ڈالتا ہے اس کو کیڑے کو پروتا ہے نا کنڈی میں اور مچھلی وغیرہ ڈالتا ہے تو ایک بری بشتی پیچھے دیکھتی ہو تو کہتے ہیں وہ آ گیا جس میں مجھ سے پہلے ہماری جو ہے پچاس سیلوں کو شکار کر کے لے گئے تھے تو بڑی عمر کی آتی ہے ان کو آ کر سب کو جمع کر کے دیکھو ابھی جو کنڈی ڈالی گئی ہے نا جس میں کہ بڑا زبردست گوشت لگا ہوا ہے تو وہ گوشت کی بوٹی ڈالتے ہیں بعضوں کا کیڑا ڈالتے ہیں گوشت کی بوٹی چھوٹی کے میں نظر آ رہی ہے بوٹی اور اس کے ساتھ سب جب جاؤ گے نا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے شکاری یہ تمہارے حلق میں پھنسے گی اور اس میں شکاری کھینچ کر باہر نکالے گا جب تم باہر جاؤ گی تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی پانی سے باہر نکل کر یا مر جاؤ گے پھر تمہیں گھر پر لے جائیں گے ٹکڑا تمہارے کریں گے اور تلیں گے تمہیں ٹیل میں اور بتیس داندوں کے نیچے چبائی جاؤ گی کھائی جاؤ گی پھر تمہاری اڈیاں پھینکیں گی اسے چوہے بلی کھا لیں تو ساری نارمل نو، جو مچھلیاں ہیں وہ کہتی ہیں بوڑھی عورت ہے خود آ کر کو کھا نہیں سکتی ہے ہمیں ڈراتی ہے تاکہ ہم پیچھے ہٹیں تو یہ خود کھا لیں تو زیادہ سرچ مائنڈیڈ اس طرح سے جو ہوتی ہیں تو جا کر وہاں پھرتی ہیں پانی کے اندر سارا پھر کراتی ہیں نہ کوئی شکاری ہے نہ کوئی چھری ہے نہ کوئی توا ہے نہ کوئی تیل ہے نہ کوئی آگ ہے بالکل جھوٹ بول رہی ہے کی کسی بات ماننے کے نہیں عمر کی سٹھی سٹھیا گئی ہے یہ سٹھ سال کی ہو گئی نا پختو کس طریقے جو ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے وہ گولی بارنے کے قابل ہو جاتا ہے تو کی بات علاقوں میں سٹیا جانا ساٹھ سال میں آدمی کا دماغ کام کرنا چھوڑ ہے بعض دیتے ہیں بعضوں کا کیا ہوتا ہے ڈیمینشی ہوتا ہے بڑا بڑھاپے کا ڈیمینشیا ہوتا ہے یا بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ مائرین سیٹ نکل جاتی ہے جی ہاں جی وہ مائلین شیٹ ختم ہو جاتی ہے آدمی کے سمجھ تو ہوتا ہے ساری چیزوں کا انچارج تو لو کہ کیسے کرو کیا کروں اب بابا جا ابا جا رہے دادا جا رہے ہیں کسی کی مانتا بھی نہیں ہے اپنی مرضی بھی چلا تو تھا کرتا ساری غلط ہو مشکل نے کہا سب غلط بول رہے سب جھوٹ بول رہی نہ یہاں شکاری ہے نہ یہاں پر کنڈی ہے نہ یہاں پر تیل ہے نہ یہاں پر آگ ہے نہ یہاں پر چھری ہے اور کی بات بالکل نہیں مانتا خیر جب جا کر اس پر منہ مارتی ہے نا بوٹی پر تو ساری ایک ایک کے سامنے آ جاتی ہے کیونکہ جس کو جو یہاں دیکھنا چاہتی پانی اندر وہ عقائق یہاں نہیں تھے وہ گائے پانی کے باہر تھے جو اس کو منہ مارا کنڈی پھنسی بس پانی سے نکالنا بھی ہو گیا شکاری بھی کھڑا ہے چھری بھی ہے آگ بھی ہے تیل بھی ہے تلنا بھی ہے ساری باتیں وجود میں آ گئی وہ تو باہر تھی وہاں تو مطلب نہیں آ رہی وہاں ریسرچ نہیں ہو سکتی تھی اس کی ریسرچ اس سے باہر نکل کر ہو سکتی اپنے دوسرے کا دھیان کرتے تھے کہ چوہے نے گھر میں بچوں کے یونیفارم کے کپڑے کاٹ دیے اسکول کو جا رہے ہیں پہننے کے قابل نہیں رہے ہوم ورک ان میں کیا چھٹیوں کا کتابیں ان کی کاٹ دی اسکول نہیں جا سکتے بےچارے وہ جو ہے تو امی جان نے ابا جان سے چھپا کر نوڑ رکھے تھے وہ کو کونے میں رکھے ہوئے تھے وہ کاٹ دیے چوہے نے جو بھی کام کے نہ رہے سب کو اتنا غصہ آیا چوئے پر کیا کریں گے تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی مار گولیاں کو کھلا اس کی مار گولیاں کھا کر ایسے کونے میں جا کر مر جاتا ہے سارے گھروں میں مجبور ڈھونڈے ڈھونڈ بھی نہیں سکتے وہ پنجرا ڈالتے تھے پنجرا پنجر رکھا گیا چوہے کے لیے پنجر رکھا ہوا ہے جی اس کے اندر روٹی چپڑی ہوئی رکھی ہوئی ہے وہ آیا تو توادار دار بھی بن گیا ہے اس میں چپڑی ہوئی روٹی ہے آج تو مزے ہی مزے ہیں یوں داخل ہوا وہ چپڑی ہوئی روٹی کو جو پراٹھے وہ کھینچا تو وہ تو لگا ہوا تھا اس کے ساتھ لوہے کی سلاخ کا تھا لگا وہ چھوٹی دس اندر بند ہو گئی کی گئی صبح اور نکالا گیا سارے بچے خوش رہے ہیں ایک سوا لے کر آ رہا ہے دوسرا سوا لے کر آ کے اس کو مارونے سے پہلے میں نلشنا کروں گا میرے ہوم ورک اس نے کیا تھا خراب کیا دوسرا کہتے تھے میں نے نوٹ دکھائے تھے کہ میرے کپڑے کھائے سارے اندر سے مار رہے ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے وہ اندر دب کے مارے اچھل رہا بچے خوشی کے مارے اچھل رہے ہیں اچھل اندر باہر بھی اور یہاں تک کہ پراگر جب مر جاتا ہے تو باہر اس کو نکال کر پھینکتے ہیں اور بجلی اس کو کھا لیتی ہے وہ فر فر خوب جوش بیان کرتے تھے کہ مچھلی کو نظر آئی بوٹی اور چوہے کو نظر آئی روٹی اور تو نظر آئی کوٹی جس کرتی نے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑا اور اللہ کے خوف کو چھوڑا اور تکو پر پرزگاری کو چھوڑا اور جہاں تجھے تو انہیں جی دنیا دنی کے وسائل مل رہے سے بجلی کے وسائل پیدا کیے اور ان کو और کیا اور زندگی کو بنانا چاہیے یہی تو زندگی کی ناکامیابی ہے آخر کی ناکامیابی ہے اور دنیا کی بھی ناکامیابی ہوتی ہے وہ یہ ان, ان, ان کے حالات ان کے جرگے اس میں میں ڈیل کرتا رہتا ہوں دنیا داروں کو میں تو کسی کام لیکن جو پہلے بزرگ گزرے ہم نے بہت بڑی اثیت والے تھے ان کی اثیت کی وجہ سے ہم کیونکہ نسل خیرا بھی چل رہے ہیں ان کے ان لوگوں کے میں دیکھتا ہوں ان کے بنگلے ان کی موٹریں ان کے بینک بیلنس اور ان کے کھانے پینے کے ان کے نوکر چال کر ان کی گاڑیاں اور جس زندگی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یہاں تک آئیے پہنچنے میں کیا گیا ترپوز سے کھلا جا ہے کہ نہ زندگی میں رہ سکتے ہیں نہ اس سے نکل سکتے دیش کو تو کامیابی نہیں پڑی بنگلہ بھی جگہ پر کھڑا ہے موٹر بھی جگہ پر کھڑی ہے بینک بیلنس بینک میں پڑا ہوا ہے پلاٹ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور آدمی پریشان نہ کھانا کھا سکتا ہے بیٹی نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے بیٹے نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے برادری نے ارادہ پریشان کیا تو ہمارے ایک ساتھی نہ فرنٹیر کالج نے بیٹی کو داخل کیا اس کے دو درازے کس طرح سے دراز ہے اس طرح دراز ہے تو ماں بدولت بیٹی صاحبہ ایک دروازے سے داخل ہو کر اس درجے سے نکل کر چلی جاتی بڑی کواپس آ وہ ماں بھی تھی اس کی بے حقوق نے باپ سے کہا کہ مبارک ہو مجھے مبارک ہے دور دبل بشیر کہ مبارک ہو کہ بیٹی تمہاری گاہ بنو گئی جس طرح گائے السلام علیکم وعلیکم جی آجو ہوتا بیان کے نا سے مجھ گارنے جی اب آپ کی بات کرم رحمت آیا نہیں تو ہم تو اب،, اب فیصلے کے لئے بات ٹھیک ہوں گے ڈا مجھے جگڑا و جرگا ہوا مخان مکیو گوبا دا مادا غوبہ سے پیسہ نہ سمجھ لو غوبہ لکے وہ بیا, مخالفین جو بیا, بیا با سر جا مخالفین جب وہ رابطہ بکی جاؤ فیصلہ کو مصور سعور اور فیری دلا وہ بلے رکرو لوگ ساری بات کیا کرائے ہم کیا کرنا چاہتے اچھا ٹھیک ہے کیا کر رہے تھے اچھا باپ یہ تھا وہ پھانا باسی پٹھان آدمی تھا اس کے باواجی آباز نے کام نہیں کیا گیا تو لے کر آیا بس اپنے چوٹ کر کے اپنے آپ کو آپ مت کروا بے وقوفی کہ آگے یہ انتہا ہوتی ہے بےقوفی کے آگے یہ انتہا ہوتی ہے کیسے مواقع پر بھی پھر کسی سے رہنمائی نہیں لیتے کیا مجھے اللہ کا حکم کیا کہہ رہا جب ایسے حالات میں اللہ کا حکم مجھے کیا کہہ رہا جی علی صاحب اب وہ وہاں بھی آپ کے لیے شریر کی رہنمائی ہے وہاں اس رہنمائی کو لیں تاکہ آپ ایک گوں کھا لیا تو آگے وہ تو نہ کھاؤ نا دیر گا تھوڑا گوں کھا اور گوں کھانے سے بچو نا لیکن یہ جو جو دیندار ہے گا سامنے سارے بیٹھے ہوئے ہو رہے. اس بار کو نہیں لیے ہوئے کہ ہم نے زندگی رہنمائی میں گزارنی ہے کسی سے پوچھ کے گزارنا ہے اس بار کو نہیں لیے ہوئے سلسلے میں بیس بھی ہوتے ہیں پہلے تبدیل بنا کر آتے ہیں اور مجھ سے مول لگانے کے لیے ٹھپا لگانے کے لیے آیا کرتے ہیں کہ یہ بیچ میں آ کر دیں کہ ہم نے بھی جیسے بزرگوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوا کہ آپ ہمیں ٹریپ کر لیں گے کیا ہمیں جالیں پھنسا دیں گے میں سے کہا تھا آپ جا کر استخارا کر ہماری جان چھوٹ چلیے نا کہہ رہا کہ اس نے ڈیسٹا کہا تھا کہ میں اس نے مجھے اسی کہا ہوا تھا کہ ترتیب نہیں ہوتی ہے فیصلہ ہم سے کرانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ ہے اس سے ڈسٹر کہا ہوا تو کسی کی ذمہ کیوں قبول کریں گے جو آج میرا ہنمائی لے ہی نہ رہا ہو تو زور سے تو کسی کو نہیں کر سکتے اندروں کو منہ میں تم لاہکار ہوں کہ تم تو اس سے روگردانی کرو اس کی کرو اور سے کراٹ محسوس کر رہے اور اللہ زور سے چمٹائے تمہارے ساتھ وہ تو نہیں ہوتا تل گے طریقے سے آؤ گے تارک صاحب نے ایک کو کہیں کہا ہے کہ بیمار تھا لڑکا تو آپریشن سائنس وغیرہ ہوگا کو سے جا کر پوچھو مجھتا کہتے مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کوئی ڈاکٹر مجھے بتائیں گے میں تو آپ کو مجھ زیادہ معلوم ہے چلے پھر کبھی سے ملا انہوں نے طلب اس کے اندر پیدا کی کہ مسائل کا حل بارہ سال ہی کرتا ہے روحانی مسئلے کا حل بھی ہو جاتا رہتا پھر آیا پھر اب وہی سمجھے کہیں باقی ڈاکٹروں کو لوگوں کو پتا نہیں اس کو پتا ہے کسی آدمی کہ وہاں سے شفا ملے گی جبر تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ جبر سے اللہ کرا ہو لے لیں ساری لے لیں دوائی لے سکتے ہو ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو ساحل خلاف کر سکتے ہو. باقی اللہ چاہے گا تو فیصلہ ہوگا نہیں چاہے گا تو کوئی زور سے تو نہیں کرا سکتے آج بھی رہنمائی سے چلنے کی کوئی نیت تو کرے کہ رہنمائی لے کے چلنے کیا چل رہا ہے تو بارہ سال مسائل ادھر اس میں سکھ جی آسانی انہوں نے کہا کیا کریں میں خیال میں ہریا دے رہا ہے چلے ایک دن ایسا لے کر کر کے عورتوں کو دے دیں گے فروخت دیکھیے فروخت